شہید اسلام ڈاٹ کام خالق ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ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 مغموم رہتے تھے لوگوں نے اعتراض کی بچھاڑ دی نا ہر قسم کے اعتراضات صحابہ گرام بھی غم زدہ رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے علاج فرمایا لکھ لو علاج غزن یہ غم کا علاج ہے علاج غزن علاج غزن میرے عزیز غم کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے ہماری امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی ہوتی نا تو آپ فوراََ نماز شروع کر دیتے اور فرما دیتے قرۃ عینی فی صلاح نماز میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضر کے وقت اللہ کو یاد کریں نماز کے اندر مشغول ہو جائیں میرا بھائی ایک تھا فقط ایک بھائی تھا مجھ سے چھوٹا تھا وہ مرحوم کو سکرات تاری میں ساتھ بیٹھا رہا تلقین کرتا رہا کلمہ پاک کی اللہ اللہ کی وہ مرحوم بھی کرتا رہا جب اس کی روح پرواز کی نا تو مجھے وضو تھا میں فوراً نماز کے اندر مشہور ہو گیا نماز پڑی بالکل سکون ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو آپ بھی ایسے کیا کریں ذکر حق آمد غذائی روح را راہ این دلے مجروح را زخمی دلوں کا علاج ہے ذکر حق اللہ کی یاد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 تو اس لیے صبر اچھی میرے بیٹے جب شہید ہوئے حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری تو میں حاضر ہوا رویا تو علیحدہ رو لیا کسی کے سامنے نہیں رویا لیکن حضرت مولانا عبد المجید صاحب میرے بھائی ہیں لدھیان ہوئی اور مجھے ان سے بڑی محبت ہے ان کو میرے سے بڑی محبت ہے جو کروڑ پکا رہتے ہیں نا وہ جو آئے میں اندر بیٹھا تھا اپنے کمرے میں وہ ملے تو بہت رونے لگے میں نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور ایسا کہا حضرت آپ اگر بے شبری کریں تو یہ سارا کمرے رونے لگ جائے گا آپ کا تو آپ میں نے کہا یاد کریں حضرت او صدیق کا خطبہ من کہا نہ مین قوم یو مین محمد پینا محمدن و منکانا مینکم یا بز ال بھائی اللہ بھائی اللہ یہ خود حضرت حضرت تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو بہرار بڑوں کو صبر کرنا چاہیے ہاں بڑے صبر نہیں کریں گے تو چھوٹے بھی صبر نہیں کریں گے تو یہی علاج ہے حضر کا غم کا علاج یہی ہے صبر کرو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ علاج حزن لکھا باقی صبر کے تین قسم یاد ہیں نا ایمان والو مدد حاصل کرو ساتھ صبر کے اور نواز کے ان اللہ صابرین انجام صابر بے شک اللہ تعالی ساتھ صبر کرنے والوں کے ہیں صابرین کے نیچے لکھو میت خاصہ مراد ہے معیت خاصا معیت خاصا مراد ہے, مید خاصا مید خاصا مراد ہے بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ کی میت ہے آمہ دوسرے مقام پہ ہے باہ و ماہ اے نما تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی میت ہے وہ میت کیا ہے آمہ تمام کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میت ہے وہ میت آمہ ہے میت علم ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام کے احوال کو جانتے ہیں لیکن مقربین کے ساتھ جو مائیت ہوتی ہے نا اللہ کی وہ میت کا ہوتی ہے خاصا. تو خاصرین کے ساتھ کیا ہے خاصا آپ کے ساتھ میری مائیت ہے ہاں وہ آج کہیں نہیں وہ کہہ رہا نہیں ہم او سب کو دیکھ رہا ہوں سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ہاں کہ میت عام ہے لیکن میت خاصا تو محبوبوں کے ساتھ ہوتی ہے دیکھو نا میرے با پپا محبوب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میت خاصہ ہے یہ وشال میں نے آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے نا آدمی سب کے ساتھ بیٹھتا ہے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 لیکن میں پیچھے جاتا تھا وہ آگے جاتے تھے ملنے کے میں سب سے پیچھے جاتا تھا سمجھا کیونکہ میری عادت آتا ہے ایسے بھیڑ بھیڑ کے میں جاتا جب حضرت نے مجھے دیکھا کہ پیچھے جا رہا ہے تو فرمایا میں ابھی پہلے مولی منظور کو آنے دو باقی ایک طرف ہو جاؤ تو میاں خاصہ ہوئی یا امہ ہوئی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں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 محسوس کریں گے بیان نہیں کر سکیں گے کچھ شہری آپ سے پوچھے کیا کیفیت ہے آپ اس کو بتائیں آ کے دیکھو کیا ذرا کے بیٹھو دیکھو تم خود کیفیت محسوس کرو گے لذت محسوس کرو گے ان اللّہ معابرین بلا تول من تلفی صبیل اللہ اموا پہلے صبر کا قسم صبر کا بیان تھا نا اب دیکھو صبر کی اعلیٰ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 آپ کے سامنے شہید ہو جائیں بیٹا شہید ہو جائے باپ شہید ہو جائے اور اس کے اندر صبر کے یہ کون سی قسم ہے یہ اعلیٰ قسم ہے صبر کی اعلیٰ قسم غزبۂ بدر کے اندر چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے غزبۂ بدر ہے نا پہلا پہلا غزوہ تھا اس کے اندر کتنی صحابہ شہید ہوئے چودہ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 نہیں ہے جو شہید ہو گئے وہ یاد کرتے تھے شہید ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات دادر کری ارے میاں وہ تم سے زیادہ مذوں میں ہیں شہداء کو جو مزے حاصل ہیں تم سے زیادہ مزوں میں ہیں تم دنیا کا رزقار ہے وہ کس کا رز ہے جنت کا رز ہے تم دنیا کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو وہ اللہ کا دیدار کر رہے شہداء کا مقام تم سے کیا ہوا بلا تک مین تلفی سبیل اللہ اموات یہ صبر کی آلہ کے سو نہ کہو تم واسطے ان لوگوں کے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر کہ ہم اموات اموات کی کیا ترکیب ہے خبر ہے مبتدا معذوق کی ہم اموات کہ وہ مردہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل ہوم باہیا ادھر بھی ہم بہادوم پہ بلکہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں نیچے لے لو حیات شہدا بل کے وہ زندہ ہیں بلا کلاتا شورون سمجھے جی اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے شعور کا کیا معنی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 ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پٹائی کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی جی، ان کی زندگی نظر نہیں آ گئی مر گئے مر گئے مر گئے وہ اللہ کے بندے قرآن کا ادر جدہ ہے اللہ. باقی تمہیں تو ادراک ہو ہی نہیں سکتا قرآن ساتھ کہا ہے ولا کلّہ یا شور شور میرے عزیز سرا کو احساس ابھی میں کوجنا والے دیا تو وہاں نعرہ دیکھا سنا جی نیا نعرہ سمجھے عجیب نعرہ تھا ایک آدمی کہتا تھا کہ مردے دوسرے کہتے تھے نہیں سنتے یہ نعرہ ہے وہ عجیب نعرہ لگایا ہے ان ایک آدمی زور سے کہتے مردے دوسرے کہتے نہیں سنتے یہ نعرے لگ گئے وہ ہماری بات تم بھی نہیں سنتے تم مردوں کی بات کرتے ہو میں کہ ہماری بات تم سنتے ہو تم زندہ ہو کے نہیں سنتے وہ کہتے ہو مردے نہیں سنتے میں کہتا کہوں تم نہیں سنتے تم زندے نہیں سنتے ہم کافی عرصے سے, سے تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں حدیثیں پڑھا رہے ہیں تم زندہ نہیں سنتے تم مردوں کی بات کرتے تو مردے نہیں سنتے تم زندہ نہیں سنتے تو ایسے ایسے نعرے نہ لگایا کرو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑیں پھڑیں بات وہی ہے ہم کہتے ہیں اکا پیرے جو بند کی اتباع کرو بھائی وہ ہم سے علم میں زیادہ تھے یا نہیں علم میں زیادہ تھے تقویٰ میں زیادہ تھے جو کچھ انہوں نے قرآن کا مفہوم سمجھا سچ سمجھا حدیث کا مفہوم سچ سمجھا فکا کے بات کو انہوں نے سچ سمجھا سمجھے ہماری عقل کیا ہے تو یہ عقیدہ رکھو حیات شہدا کا لیکن چونکہ وہ عالم برزخ کے اندر ہیں ہماری آنکھیں یہ ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے یہ ہے فلاں اللہ کا کمان اچھا آپ سمجھو جی قرآن پاک میں ہے مینا نبی جینا و صدیقین اب شہداء کے لیے جب حیات ثابت ہے قرآن سے تو نبیوں کے لیے بطری کے اولاد ثابت ہے نہیں کیونکہ شہداء سے اوپر کس کا درجہ ہے صدی کا اور صدیقے اوپر کس کا درجہ ہے نبیوں کا تو قرآن پاک سے حیات شادا عبارت و سے ثابت ہے اور حیات انبیاء دلالت و نس ثابت ہے کس کے ساتھ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ کو عف نہ کہو بلا تلّہ ہما افلا تنہار ہما ہے نہیں اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو عف تو نہیں کہتا زبان سے جھڑکتا بھی نہیں خاموش ہو کے پٹئی کر دیتا ہوں ماں باپ یہ جائز ہے ہاں ٹھنڈا لے لے کہے قرآن نے تو کہا کہ عف نہ کہو میں عف تو نہیں کہہ رہا نہ جھڑک رہا ہوں میں تو پٹئی کر رہا ہوں خاموشی جائز ہے تو آپ کہیں کہ بھائی عبارت الناس سے تو یہ ثابت ہے کہ عف نہ کہو لیکن درالت الناس سے یہ ثابت ہے پڑھا ہے نا کتابوں کے اندر کہ کسی قسم کی ایزا نہ دو یہ پٹئی تو اس سے بھی بڑھ کے ہے تو اسی طرح درالۃۃ الناس سے کس کی عیاد ثابت ہے امبیاض اسلام ثابت ہے ان اللہ حرم علی الارض انطاق الاجسدل امبیا حدیث ہے اللہ تعالی نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی تو انبیاء کی شہدا یہ ہمارا اعتقاد ہے ان کے کی جسم کیا ہیں معفول ہیں یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے جسم کے ساتھ روح کا اتصال ہے یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعدید محدث تیلوی ان کی ہے تفسیر عزیزی آخری پارہ وہ میرے پاس موجود ہے شاہد محدث محد نے لکھا ہے کہ روح کا اقتصاد ہے کس کے ساتھ جسم کے ساتھ میں نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب میرے لیے بمنظ والد تھے رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں یہ حوالہ لکھ کے بھیجا میں نے عرض کیا تسکین و صدور کے اندر اور بہت حوالے ہیں لیکن یہ حوالہ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 کہ حضور کا سما کیا ہے ث ثابت ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے مرحوم اس وقت نازم اعلیٰ تھی شادی کہ انہوں نے بھی دستخط کر دیے اصل رسالہ میرے ہاں موجود ہے ظاہر پیر کے اندر لکھا ہوا ہے تاری مل قرآن فلاں فلاں تاری تو جب اتفاق ہو گیا مسئلے کا تب گڑبڑ کرنی ٹھیک ہے تو خدا کے لیے نہ کیا یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ اس وقت ہم آپاس کی پیٹائی نہ کریں لڑائی جھگڑے نہ کریں اقابر دیوبند نے جو لکھ لکھ دیا ہے اور میں نے دلائل دیے ہیں اس پہ ایمان لائیں اس کے لیے آپ دو کتابوں کا مطالعہ کریں ایک حضرت جی کتاب حضرت شہید کی کتاب ہے تقریباً اس کا نام ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں اختلاف امت اور صراط مستقیم اسی طرح حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب ہے تسکین و صدور اور کتابیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے جزائقہ ملا تھا میں ابھی گیا تھا بہاور پور آپ نے اسٹار پڑھا تھا نا کہ بہاور پور پڑھائے گا آپ لوگ غلط فہمی میں بھی پڑ گئے تھے حالانکہ میں نے ان کو صرف دو دن دیے ہیں دو دن آگے خالد بن ولید دیے تھے تو بہاور پور میرے پاس آئے ایک آدمی انٹرویو لینے کے لیے کہنے لگا آپ اہل عدیثوں کے متعلق کیا کہتے ہیں ممادیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں بریلیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں فلاں فلاں کے متعلق کیا کہتے ہیں میں نے کہا بوجھ سے پوچھو کہ آپ امریکہ کے متعلق کیا کہتے ہیں بوجھ سے آپ یہ سوال نہ کیا کرو بوجھ سے آپ یہ سوال نہ کرو اللہ کے بندے اب یہ سوال کرو کہ امریکہ کے متعلق کیا کہتے ہیں میں نے کہا امریکہ برطانیہ یہود و شارہ کے متعلق میں کیا کہتا ہوں لوئین اللذین کا من بنی اسرائیل اللہ لسان دا دی سب نے مریم دعود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم دو اللہ کے نبیوں نے ان پہ لانت ڈالی ہے کیا میں کہا قرآن سے میں جواب دے رہا آپ کی عیسیٰ بن مریم اور علیہ السلام نے ان پہ لانت ڈالو سر میں نے کہا اور آیا سنو ملانب اللہ وغب علیہ و جا ملک رادا طوال خدا کا غضب ان پہ ان میں سے بندر بنے خنزیر بنے میں نے کہا سن لو سمجھا جی وہ ٹھیک کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا ہاں میرے عزیز آپس اس گلفت کرو محبت کرو پیار کرو غیروں کو اپنا بناؤ اپنوں کو غیر نہ کرو غیروں کو اپنا بنا وق جی ہم اپنوں کو غیر بنا اللہ اللہ اللہ اچھا جی والا نبلو من الخوف سنت اللہ کا بیان یہ ہے جی سنت اللہ کا بیان لکھو آپ میری طرف کیوں تک رہے ہیں لکھو سنت اللہ کا بیان پہلے کیا تھا جی تمہارے احباب اقارب شہید ہو جائیں تو کیا کرو صبر کرو ٹھیک ہے نا اور ان کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو بلکہ کیا وہ زندہ ہیں سمجھا جی اور بحث کے اندر وہ ایشو آرام کر رہے ہیں بحث کی نعمتوں سے متمتع ہیں نفا سے کر رہے ہیں اب فرمایا یہ دنیا دارال ہے یہ دنیا کیا ہے آزمائش آئیں گی تمہارے اوپر یہ عیش کی جگانی دار الطلاح ہے یہ سنت اللہ کا بیان ہے اور الفت ضرور آزماتے رہیں گے تم کو یہ مظاریہ کس کے لیے ہے بھائی استمرار کے لیے کیا اور الفت ضرور آزماتے رہیں گے ہم تم کو ساتھ کسی چیز کے وہ کون سی چیز ہوگی میں نے بیان یا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 ہمیں سارا دن کچھ نہیں ملتا تو ٹھیک ٹھاک رہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ وکیل بھی گرفتار ہوئے کون وکیل بڑے بڑے سیٹ بھی گرفتار ہوئے تحریک نظام وہ بھوک بڑھتے تھے دھاڑ دھاڑ کرتے تھے آئے ہم مر گئے مر گئے وہ روٹی تیر سے آتی ہے نا آج کل تو جی صبح کو ناشتہ کرتے ہیں بھینس جتنا بھینس جتنا نہ پھر دوپہر کو کھاتے ہیں دو پھر کو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 اللہ نے پر صابرین کو خوشخبری دے دوں کیا ان تقالیف میں جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو دی. اللہ دینا اصابت علامت صابرین اب صابرین کی علامت صابرین وہ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت مصیبت نقرہ ہے یا نہیں یہ عموم کے لیے آئے گا کسی قسم کی مصیبت چاہے چھوٹی چاہے بڑی تو کیا کہتے ہیں ان لاہ راج جب حدیث چراغ بجھ جائے نا تو اس کبھی کا پڑھا کرو ان لاہ لہ راج پڑھا کرو ان لاہ و لہ راجون کی میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی کوئی وپاک ہو گئی بڑی بہترین تقریر تھی لوگوں نے پسند کیا میں نے کہا دیکھو بھائی ان ایک جملہ ہے و ان لہراجن دوسرا جملہ ہے پہلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا بیان کیا ہے کس کا کہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ میرے ملک میں ہے تمام مخلوق کیا ہے میرے ملک میں ہیں اور میں اس کا کیا ہوں مالک ہوں تو انہ میں تم یہی اقرار نہیں کرتے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں یعنی اللہ کی ملک میں ہیں اللہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے کیا ہیں مملوک تو مالک کو اختیار ہے اپنے مملوک میں تصرف کا کیا نہیں ایسا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 بکری اعترار کر سکتے ہیں نہیں دوسرے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بکری کی جان تم نکال رہے ہو تم کہو گے یہ میری مملوک ہے اس میں کیا کروں تصروف تو آپ بکریوں کے مالک مجازی ہیں جب مالک مجازی کو حق ہے اپنی مملوکہ چیزوں میں تسروف کرنے کا تو مالک حقیقی کو حق نہیں ہے تو وہ بھی تسرو کرے جان لی ہے تو اللہ نے لی ہے تو اب ان اللہ کا منع سمجھ آ گیا آپ نے اسی اتنا تقریر کرنی ہے جہاں بپاس ہو جائے نا تو یہی کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ سمپ ہم اللہ کا کہیں ملک میں اللہ ہمارا مالک ہم اس کے کیا ممنوع مالک کو حق ہے اپنی ممنوع کا چیز میں تو کر رہے گا جان اس نے دی تھی یا کسی اور نے دی جس نے جان دی اس نے جان لیمانا تھا با ان علہ راج دوسرا جملہ بھی بڑا عجیب و حریب ہے کہ بے شک ہم اللہ کی طرح لوٹنے والے ہیں آپ جنگل میں رہتے ہیں بادشاہ آپ کو بلا لیتا ہے کہ میرے محل میں آ جاؤ جنگل میں آپ رہتے ہیں بادشاہ بلاتا ہے کہ میرے محل میں آ جاؤ تو آپ کا اعزاز ہے یا نہیں جی یہ دنیا کیا ہے جنگل ہے ہاں ویرانہ یہ عالم ایشو عشرت کا یہ حالت کی ف مستی کی تخیل کر بلند اپنا کہ یہ باتیں ہیں پستی کی جہاں در ویرانہ ہے وہ صورت ہے پستی کی یہ ویرانہ ہے جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فرے بے خواب مستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے دنیا ویرانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کو بلا رہا ہے کہ ویرانہ چھوڑ کے میرے محل میں آ جاؤ میرے دہشت میں آئے جاؤ تو ان نہ و و لہ راجون اب بات ہوئی سمجھ ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس رحیم و کریم کے پاس جانے والے ہیں جو ماں باپ سے بھی ہم پر یاد رہے تو اب ان لاہ بھائی ان راج ان کا معنی سمجھ آ گیا ایسے تقریر کر کے پہنچایا کرو